محمد صبح حادث و آزاد و بیان تقرات سے صبح کے سرور اباف امام بخاری مسر د کرات کی, کی منعقد مسائل دکرت دیر جات کے مختلف انفید یا مسلم و فزیک کوٹو رکات مخمسم دار دے خراط نا فاتا امام واجب فاطہ انتظمام سورت یا رسایات مقدار واجب یا سنت دی داہنا برزبان خلا فاتے ان سرت یا ان درو یا نا آیات تبھی دام واجب دے نور دے دے پر فاتہ رکندے خت پر انستاحب داہنا فرض بان انام بسرت یاد درو یا آیات نا دا واجب بھائی ریبان اتفاق دے فلور وال منظور کی رسباب ماضی کے تور مستحب دے یہ دیوارے جی اورسط بہتر رہے دیوار اوسادی حما کی رسار رداد تفصیل موجود دے وہ خط تو امرحوں کے مسترم ہوتا اگر تو اختلاف پتے کس طرح جو ظہر دو آثر سرے کو ظہر دو صبح سرے آصر دو مغرب سرے کا آسر ارشاد سرے اختلافات امامی تنظیم دکڑ گئی مختار این درحنات دادا ابنا خط کو امرگا بھی مستحثر ہوتا جڑا مصنفہ عبد الرضاق کی موجود دے مصنف اب نے موجود دے ماضی کے سار اور دماسی ماضی کے تیوہار فصل پرانی کریم یہ تو سب تیوہار میں نے کی صورتوں نے دی اختلاف دے جدا وہ صورتوں نے کم دی فاتحہ بقراد عمران نصام عائدہ انعام آراف اتفاقی دونوں اختلاف نے جدا دی مسانی دی, دی کہ فصول والے مشتمل وغیرہ بنا ہوئے سلسلہ ذکر کی میں مسانی دی چیزیں رقم حفاظت کے آوشک سلسلہ ذکر کی بات داغ نے مفت سلادہ دیوال میںفت مفصلات مفصلات سرات پر برحاف اختلاف دی یاد یا یاد کافنا یا رزار نہ خجرات نہ ابتدادی نے کی احناب فضمائے ترجرتی بروج چوری دا, دا, دا تیوار میں فصل تو بروج نے دبہین کوری اوساد میں فصل دبئی نہ آخر خورے تصار میں فصل صبا ماضی کے اور ماضیم جو قدام وقت خوب دے صبا سے احناف ڈل گئی اور وقت موجود دے جدی کہ تیوار میں فصل اور تو ماضی گروا خستان فٹیم کی اوساد میں میں آخام پڑے میں حسن مصنون دادا مورکر نبیر السلام جرسار مند عادت محمود عادت نبیر السلام کو سراط مغرب کی قسر رگے کو سورت تور بانی آرا پانی قدر ذکر کہیں یہ وہ استحباب تھے وہ جواب تھے استحباب تیرا وہ جواب, جواب دے تمر میں کے ہری کلاڈی کی اور تفصیلی آباد مصنفوں کی موجود تھے بعد خطاب ذکر کے دے مصنفوں نے رضاب گاڑی مساغت ختم کروں محمد یاد گجرات میں سب سے بروج ہو رہی سبا سے سبا سا کریں گے وہاں سے हर हादसा का हर एक का आनंदना के यहां جواب سہباب متردا صحباب جمہور باد قدر سب ذکر گئی باد بے قدر نت ذکر گئی محبوب یوسف اور محمد القر شہبان داوئی ماں بانفا محمد و و تو دو تم بولاپ سانبا صرف سبا کے فنور کے استعمال کے برابر دین کے برابر پروات کی طرح پہارد کا دیر شاسم آلمی کا سناس اور کشمیر شاہ شایر شایر اللہ علیہ مطلب کہ مہاراج گئی رفار ہمارا شفائی اولا تھا گاڑی مارے کی یو شاد رہو نے پشپا سے اولا مزدار بانی خاترستانی نے پشپائی سانی کے مزدار سے نبانی دم و, و سلم انتظمام سرت اخین کاتون کی سنگے بڈک اور کاتون کے انتظام میں چار تھی جی تشوشی ہمیں انڈ اور تشوی گئی جی کم ڈکر کاتون چھپائی کے انتظام دوسرت وہ نارگیسا والے گی ہم اندراہنا خود سنت نہیں کاتون کی چھپا چاہا گا انتمام قول وجو غصہ ہوا میں قول کرایت تو آگے میں وجو بسہ ہوا کرایت رہا سنی نے دیرے سم اتفاق فاطم کراہیت صاحب اور تریم قول اباہت ناہیت ن سنتی کشمیر جی جائز داد مکروہ دے اور سنت اور وہاں عمر نے کہا تم اذا ان نے فرمایا قرء اقرا فتبارك يوم الظهر بيوسط المحصل اور وقت کے بارے مختلف نہیں کل ظہر اور صبح سے صبح کل ظہر نہ 10 سے صبح ظہر بيوسطن فصل ادبروج نے یہ بیان کیا اور ابا جان نے ان اقراۃ نماز رات سن ہم نے قراتیں ہیں سورۃ المغرب قرات نماز جہان سے پر شام کا قرات سورۃ یہ قرہہ کے نقصان پسلوریان ابراہیم نے انہو کہا قادر الصلاه الظهر الصلاه العصر بالصراط المورق في القياض المساويد الصلاه العصر الصراط المورق صفرات وقال ابراہیم تب الصلاه الظهر على الصلاه العصر اذا مروا ابتداء مسویہ دا سبا سرل دور سر. سن جہناہوں سے کم دار جبن قریشی من ماس بہیم الصلاه العصر بان فقرات کے طور چند بدلا دی یہ ور لا الصلاه حاج سویدا ابو غالب قرہ المغرب کی منگما ام صحاب فزلی کی ظاہری چیز کے تصارف سے شی کو کی ثبوت نہیں ثابت دین محمود کو جواب مانی راجہ ہزادہ ان جناب عامر می ال رسول <سؤال> اللہ <سؤال> صلی اللہ علیہ عاصم دراو کی مرضی من نبیر سلام سر درگا کیوں کو حضر شہ دے اتفاقی شبافی ہوئی کرافظ ہوا خلاف شافی سرات حافظ سراطر ہوئی مقام تقریر مشکور اوردریم سلادی دہر کرے تو فجی پانی حافظ قائد تلسی کو بخاری کے لاب سلاتی مغرب بنا فدیر اور فیصلات پیش گئی رسول اللہ وسلم حافظ چن کی دعوت مسلدہ خلاف تھا خرج ہے نا فی بیگ احمد خام البیت تکو ماد مراد دا را دا مراد سراد مار جماعت تھا حافظ کر کے چاہتا ان شی راون سے کشمیر احمد کر کے بے دائشم خبر کی وہ رہا اپنے نئے نیت کو وما صلىها دا دا دا بعد دامن دگین زال خل علی مطابق اینو اخری نیم زغد فجر یا بجمات دیکھ رہے جداد کی امام بھی باغا حطال کہ اللہ عزوجہ وہ کلی بابے ہا من مدم وا عمر وا ایو وہ دالے دا کالا بہتا ہا تے مرظر ہا حدیث ہا تھا ہا وسلم او قرات مولوی بل اعراب بل جواز تلا دےزہ بلکہ مندوب پساردی مقصد منسوخ نہ مبسور دے اگر چپ سسار دے اور مغربی تیوال سے آلت خسار دگنا ہو تور رہو سراد نمشا بھی شرادی کے بدن ہوتی لاک رہو بلکہ جائزہ اس طبقہ مالک کرا عن دايان ردا ادي المبارك نضل الله ان الله كان يا برو كده داخل ديشان تو بها وانا في هذه الشو كم توارين اوقات المقطرن اوقات في مقدار هنا هو صوت في مقدار يعني من فوقه लगा اوساد شروع کی گروج مہاتا مینوبانی اگرچ مندوب اگر تفصیل نے چکا موجود امر گرو کے مندوب آگا تھا آسن شین شی دار کم آنند اوپرابی شمس واہا ما آپسن کی وتی سیتھ